صورت کہف کا مطلب ہوتا ہے غار مکی صورت ہے سورہ کہف کے کچھ فضائل پر ہم بات کر لیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی دس آیات حفظ کر لیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری دس آیات ان کے بارے میں بھی یہی فضیلت آتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیات جو پڑھ لے اس کے لیے قدم سے سر تک نور ہو جاتا ہے جو پوری صورت پڑھے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جو اس کو پڑھے وہ آٹھ دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا اگر دجال نکل آئے اس سے بھی اور سورہ کہاف کے پڑھنے والوں پر سکینت نازل ہوتی ہے تو جمعے کے دن اپنا روٹین بنا لیجئے کہ گھر میں آپ بلند آواز میں سورہ کہف پڑھ لیا کریں یا کیسٹ لگا دیں اس کا انشاءاللہ گھر میں سکینت ہوگی سکون حاصل ہوگا رشتوں میں محبت پیدا ہوگی اور برکت ہوگی بسم اللہ رحمان تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی یعنی معتدل ہے موڈریٹ ہے بیلنس کتاب ہے انسان کی فطرت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والی کتاب ہے کوئی غیر فطری روک ٹوک اس کے اندر نہیں ہے ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور یہ محض جھوٹ کہتے ہیں اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھونے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے واقعہ یہ ہے جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے آخر کار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں ام تا انا اسحابل کافی ور رقیمی من آیاتینہ عاجوا کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے یہ کون تھے یہ چند نوجوان تھے اعلیٰ گھرانوں کے نوجوان تھے ان کے زمانے میں ان کے ملک میں ان کے ماحول میں شرک پایا جاتا تھا انہوں نے شرق کو چھوڑ کر توحید کی دعوت کو قبول کیا ینگ تھے یوتھ کا اپنا کانفیڈنس ہوتا ہے ایک اور ایڈوانٹیج ان کو کیا تھا الیٹ کلاس میں سے تھے اعلیٰ گھرانوں کے لوگ تھے اور اعلیٰ گھرانے کا ہونا الیٹ ہونا اریسٹوکریٹ ہونا پڑھا لکھا دولت مند ہونا یہ چیزیں بھی انسان کے اندر بہت سا اعتماد پیدا کر دیتی ہیں پھر انسان کو لوگوں کی اوپینین کی پرواہ نہیں ہوتی اس پہ ایک عجیب طرح کا کانفیڈینس آتا ہے جو پیسے والا ہوتا ہے جو ایجوکیٹیڈ ہوتا ہے جو بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور اگر حق پر اس کا دل ٹھک گیا تو وہ پوری طرح سے حق کے اوپر جم جاتے ہیں تو یہ ان کو ایڈوانٹیجز حاصل تھے ان نوجوانوں کو تو انہوں نے ٹھک کر پختگی کے ساتھ توحید پر سٹینڈ لیا از اولفطیت و الاکافی فقال و ربنا آتی نا ملت ان کا لنا من امرینا رشدہ وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے کیا کچھ ان کے پاس نہیں ہوگا آپ سوچیں ان کو کہتے نا کہ یہ یوتھ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے ایٹ دا ورز آف یوتھ دنیا ان کے سامنے کھلی تھی رنگین تھی جو چاہتے حاصل کر لیتے زندگی انتہائی دلچسپ انتہائی مزیدار لیکن سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا سب چھوڑ دو سب سے قیمتی چیز سنبھالو ایمان سنبھالو ساری محبتیں قربان کر دو اللہ کی محبت نہیں ہاتھ سے جانے پائے سارا ایش آرام دولت چھوڑ دیا اور کیا سودا کیا اللہ کی رحمت کا سودا کیا تو دیکھیے بھرپور پہلے کوشش کی بھرپور جہاد پھر ہجرت اس کے بعد دعا ہم کیا کرتے ہیں فقط اور فقط دعا اور اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہائے کہیں دعا قبول ہی نہ ہو جائے ابھی تو آئی ایم سو ینگ ابھی تو میں پندرہ سال کی ہوں اور ابھی ہدایت کی دعا قبول ہو گئی تو کیا ہوگا تو دعا کرتے ہوئے بھی بعض دفعہ لوگ ڈرنے لگتے ہیں کہ ملی نہ جائے ہدایت ان کو دیکھیں یہ سچے لوگ ہیں بھرپور کوشش پھر دعا اور کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فادر اللہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپک دیا جیسے معنی ہی ہیں اپنے بچوں کو بے انتہا پیار سے آہستہ آہستہ کانوں پر تھپکتی ہیں لوگوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ نرم نرم بستروں پر ان کو نیند نہیں آتی یہ پتھروں کی گود میں گہری نیند سو گئے اور بہت ایموشنل ٹراما سے گزر کر آئے تھے جذباتی بحران سے انسان جب گزرتا ہے تو ویسے بھی اس کو نیند آ جاتی ہے اب یہ سو گئے نہنو نقس علیہ کا نباہم بالحق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 تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن بسی کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و مہیا کرے گا رحمت کی بات کی جا رہی ہے اور مرفق مرفق کہتے ہیں آرام کی جگہ کونیوں کو بھی مرافک کہا جاتا ہے کونیوں پر ٹیک لگا کے ہم ذرا سا ریلیکس کر لیتے ہیں نا اس لیے اب دیکھیں یہ اپنے محلوں سے اپنے بڑے بڑے گھروں سے آسائشوں سے بہترین کھانے سے پینے سے ایکٹیویٹی سے نکل کر جا رہے ہیں غار میں تو غار میں کون سی راحت ہے جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں راحت ملے گی اور اللہ کی رحمت ملے گی دراصل راحت کا ڈیفینیشن الگ الگ ہے دنیا والے کے لیے اور آخرت کے طلبگار کے لیے آخرت کا طلبگار جو ہوتا ہے اس کی راحت سجے سجائے گھروں کے اندر نہیں ہوتی فرون کا محل بھی حضرت آسیہ کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا اس لیے کہ اس فرون کے محل میں وہ اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتی تھیں تو راحت نہیں تھی وہاں ان کے لیے عذاب تھا وہ محل اس کے لیے تو اسی طرح یہ خوبصورت سجے ہوئے گھر یہ ہینڈسم ہینڈسم ہسبینڈس اور یہ ساری سوشل پوزیشن کھا جاتی ہے انسان کو اگر انسان اللہ کا بندہ نہ بن سک رہا ہو اگر یہ رکاوٹیں بن رہی ہوں انسان کہتا ہے میں سب چھوڑ دوں میں جھونپڑی میں جا کے رہ لوں لیکن میں اپنے رب کے ساتھ تو اپنا تعلق درست کر لوں ضمیر کی چبن ہوتی ہے نا اور جب انسان کا معاملہ اللہ سے درست نہیں ہوتا تو اندر سے تکلیف ہوتی رہتی ہے تو جو آخرت کا طلب ہوتا ہے اس کی راحت تو وہاں ہے کہ جہاں وہ بلا کھٹ کے بغیر مخالفت کے اپنے رب کی عبادت کر سکے اس کا فرما بردار ہو سکے یہ ان کی راحت تھی اس پتھر کے غار میں اور جب اتنی بڑی انہوں نے قربانی دی تو اللہ نے بھی پھر ان کی بڑی مدد کی یہ بھی یاد رکھے جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی مدد جتنی بڑی آزمائش میں اللہ ڈالتا ہے پھر اتنی ہی ایکسٹرا آڈینری مدد کرتا ہے چھوٹی سی قربانی چھوٹی سی مدد بالکل قربانی اگر نہیں ہے اپنے آپ کو بچائیں گے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 لیکن اس کی ہیٹ آ جاتی ہے بالکل جیسے انکیوبیٹر ہوتا ہے تو ایک انکیوبیٹر والی کیفیت اس کے اندر تھی کہ جو ضروری توانائی تھی وہ بھی صورت سے مل رہی تھی لیکن ڈائریکٹ دھوپ بھی ان کے اوپر نہیں آ رہی تھین اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے میں یہد اللہ فہ المتی و میں ید لم مرشدہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی وہی ہدایت پانے والا ہے اور جیسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے وہ نقلبہم ذات ہم یمینی و ذات الشمال اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دلوا رہے تھے کیوں تاکہ بٹ سورس نہ ہو جائیں بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہے ان کا اپنے آپ سے یہ غافل تھے لیکن ان کا ولید میں سے غافل نہیں تھا جس رب کی خاطر اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں وہ بھولے گا ان کو کیسے ہو سکتا ہے ہم دراصل لوگوں پر اتنا زیادہ فوکس کر لیتے ہیں ان کی مدد کی اتنی چاہت ہمارے دل میں آتی ہے کہ میرا ہسبینڈ میرا ساتھی بن جائے تو میں کچھ کروں میرے پیرنٹس میرے ساتھی بن جائیں تو میں کچھ کروں ہم انہیں کو دیکھتے رہتے ہیں تو اللہ بھی ہم کو انہی کے حوالے کر دیتا ہے پر اٹھائیں نظر کو اپنی چھوڑیں ان کو وہ کیا کر سکتے ہیں بےچارے وہ تو خود غلام ہیں اللہ کے اللہ کو دیکھیں اللہ کو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 دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ایک اور بات پتا چلی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ٹریویل بحثوں میں ٹائم ضائع نہیں کرتے نمبر کاؤنٹ کے اندر نہیں رہ جاتے اتنا نہیں اتنا اتنا نہیں اتنا کہتے چھوڑو یہ تو ایکسٹرا باتیں ہیں رہنے دو اس کو کیا کرو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 اسی طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی اس وقت واپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چندو اب کیا ہوا یعنی کہ اس طرح لوگ مطلع ہو گئے پتہ چلا کہ تین سو سال سے یہ سو رہے ہیں یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جو ایک زمانے میں غائب ہو گئے تھے پھر یہ اپنی غار میں یہ سارے نوجوان واپس آئے اور یہاں اللہ نے ان پر موت طار کر دی تو پھر لوگوں میں آپس میں یہ خیال ہوا کہ اب کیا کیا جائے کسی نے کہا کہ بس ان کا معاملہ ہم اللہ ہی کے سپورٹ کر دیتے ہیں رب آر لم بہم ان کا رب ہی ان کا معاملہ بہتر جانتا ہے لیکن جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے کچھ لوگ کہیں گے وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا یہ سب بے بےتھی ہانکتے ہیں کچھ اور کہیں گے کہ ساتھ تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا ابھی کیا دیکھیں کہ مورل آف دا چھوڑ کر کن غیر ضروری باتوں میں لگ گئے یہ بھی لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ اصل بات کو تو چھوڑ دیتے ہیں بس نمبر گیم رہ جاتی ہے ہر چیز اور جب عبادت کی روح اور عبرت کی روح نکل جاتی ہے لوگوں میں سے تو وہ تعداد کے چکر میں پڑ جاتے ہیں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 کہ دنیا ان پر اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ ان کو تو غار میں پناہ لینی پڑی اپنے گھروں میں بھی ان کے لیے جگہ نہ رہی تھی سب سے قیمتی ایمان بچا کر نکل گئے وہاں سے دیکھیے جب کسی پر آزمائش آتی ہے نا تو گھر کا سامان بکنا شروع ہو جاتا ہے جیسے جو سب سے ہلکا سامان ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو بیچتے ہیں سب سے قیمتی چیز کو سب سے زیادہ اینڈ تک بچا کے رکھتے ہیں ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم پہ جب آزمائش آتی ہے سب سے پہلے ہم کیا بیچتے ہیں اگر ایمان ہماری زندگی کی قیمتی ترین چیز ہے تو ایمان نہیں بیچیں گے کچھ اور چلا جائے ہاتھ سے لیکن اگر ایمان سستی ترین چیز ہے ہماری نظروں میں تو سب سے پہلے ہم ایمان کو جانے دیں گے ہم کہیں گے ایمان کو چھوڑو دنیا بچاؤ لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا سب کچھ چھوڑ دیا غار میں پناہ لی سو گئے کتنی ذلت کتنی قسم پرسی کے عالم میں گئے تھے لیکن جب غار سے اٹھے تو کیا قدر تھی کیا عزت تھی یہ ان کا انجام ہوتا ہے نا جو اللہ پر توقل کرتے ہیں چاہے دنیا میں دھتکار دیے جائیں بے عزت ہو جائیں لوگوں کی نظروں سے گر جائیں لیکن اسی طرح جب مومن موت کی نیند کے بعد اپنی قبر سے بیدار ہوگا ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا سلام علیکم فرشتے کہیں گے وہ کچھ اشعار ہیں نا کہ اللہ کے لیے بے قدر ہو کے تو دیکھ قدر کی انتہا نہ کر دے تو کہنا اللہ کے کوچے میں بک کر تو دیکھ انمول نہ کر دے تو کہنا تو اللہ کے لیے ہم ذرا اپنے آپ کو کھپائیں تو ذرا لگائیں تو پھر دیکھیں اللہ کیا قدر کرتا ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے ولا تقول کا غدا اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا اللہ عشا اللہ اللہ یہ کہ اللہ چاہے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 تو آپ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے میں کل جواب دے دوں گا آپ کا خیال تھا جبری علیہ السلام تشریف لاتے رہتے ہیں کل آئیں گے تو پوچھ لوں گا اب جبری علیہ السلام نہ آئے کئی دن کے بعد آئے اور یہ پھر ہدایات لے کر آئے کہ جو بات آپ کہیں کہیں کہ انشاءاللہ اللہ یہ ہمارا مجلسی کلمہ بھی ہے کوئی ہم پلان بناتے ہیں ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم یہ کریں گے اگر وہ ارادہ پورا ہو گیا ہم کہتے ہیں اللہ نے کروا دیا اور نہیں پورا ہوتا ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اسی طرح میری بہتری چاہی اور یہ کام نہ ہوا تو دونوں طرح سے مومن پھر مطمئن رہتا ہے وہ لبِ طوفی کافہ ثلاثہ میتن سنینا وسدادتس آ اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں نو سال اور بڑھ گئے ہیں تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ حال اسی کو معلوم ہیں کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وہی کیا گیا ہے اسے سنا دو کوئی اس کے احکامات کو بدلنے کا مجاز نہیں ہے اور اگر تم کسی کے خاطر اس میں ربط بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے اور اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن کر لو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح شام اس کو پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نکاح نہ پھیرو کیا تم دنیا کی زینت کو پسند کرتے ہو کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور اس کا طریقہ کار افراد و تفرید پر مبنی ہے پھر یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی صحبت کی ہدایات دی جا رہی ہیں تو جب انبیاء اچھی صحبت کی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہیں تو میں اور آپ کیسے ہو سکتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بروں کے صحبت سے بچو برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بدگمان کر دیتی ہے حدیث میں آتا ہے المرو والا دین خلیل انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جو دوستوں کی تھنکنگ ہوتی ہے جو ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہم پہ انفلوئنس ڈال دیتے ہیں وہ قل حق میں رب کم فمنشیا افل یوم ومنشیا صاف کہہ دو کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کرے ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلشھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا بترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گا رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیک و کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے راستہ کیے جائیں گے باریک ریشم اور اطلس اور دیوا کے سبس کپڑے پہنیں گے اور اونچی مستندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے نعمت ثواب بہترین اجر و حسنت مرتفقہ اور اعلیٰ درجے کی جائقیام دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے لیکن پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے شرک سے بچنا اب ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس واقعے میں آپ ایک چیز نوٹ کریں گی کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے اللہ کا ذکر ہے وہ کہے گا اللہ نے مجھ کو دیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کفر کا لفظ بھی آئے گا اور شرک کا لفظ بھی آئے گا تو کون سا شرک ہے یہ دیوی دیوتا والا شرک کا ذکر اس میں نہیں آ رہا اس میں مادہ پرستی کا دراصل شرک ہے جس کی بات کی جا رہی ہے کہ انسان دولت کو پوجنے لگ جائے لکشمی دیوی دولت کی پوجا جیسے کہ حدیث میں آتے ترے سا ابد الدینار و ابد الدرم ہلاک ہو جائے درم اور دینار کا بندہ کہ انسان اسباب اور وسائل پر اتنا بھروسہ کرے کہ اللہ پر اس کا بھروسہ اٹھ جائے اسی کو سب کچھ سمجھنے لگے اور یہ آج کا بہت بڑا شرک ہے مٹیریلزم و غرب لہم مثلاََ رج الحدی بن آنا بن و نہ ہوما بے نخل نہ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 یہ ہے دنیا کا امیر جو دنیا کو پوچھتے ہیں وہ اس کو امیر کہیں گے اب اس کا ایک دوست بھی ہے جو آخرت کے طلبگار ہیں وہ اس کو کہیں گے کہ وہ ہے امیر یہ ہے دراصل فقیر کہ اس کے پاس مال اور دولت تو ہے لیکن حقیقت کا علم نہیں ہے اصل محتاج یہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی منزل کیا بنائی ہوئی ہے اگر آخرت کو منزل بنایا ہوا ہے تو ہمیں یہ فقیر لگے گا اپنے باغوں کے باوجود اور اگر دنیا کو منزل بنایا ہوا ہے تو پھر یہی پوائنٹ آف ویو ہوگا جو اس شخص کا ہے یہی مینٹیلیٹی ہوگی کیا ہوا فقول علیہ ہی یہ سب کچھ پا کر وہ ایک دن اپنے ساتھی سے بات کر رہا تھا اور بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں پھر وہ اپنی جنت یعنی اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا اب آپ دیکھیں کتنا بے حص ہے اس کو رسوا بھی ایک طرح سے کر رہا ہے اس کی غربت کا مذاق بھی اڑا رہا ہے اب اس کا ہمسایا وہ کیا کہتا ہے کہنے لگا قالا لہو صاحب وہ وا یوحاور ہو کیا تو کفر کرتا ہے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 تمیز تہذیب سے خالی ہے باغ والا ہونے کے باوجود دنیا کی دولت ہونے کے باوجود یہ دنیا کی دولت سے خالی ہے اس کا ساتھ ہی لیکن خالی ہاتھ کے باوجود دینے والا یہی ہے اچھا مشورہ دے رہا ہے اچھی بات اس کو بتا رہا ہے ایمان کی دولت اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہے ولی اللہ اس دخل تنت کا کل تماشا اللہ قوت اللہ بلہ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا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 اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو چھتریوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا یہ دیکھیں شر کی بات کہ دولت کو مادی وسائل کو اس نے اللہ کے برابر کا درجہ دے دیا تھا ولم تک اللہ فی تنسر ہو مندون اللہ ہی وما کا منتصرا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 تو زمین کی پوت خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائی لیے پھرتی ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے دو لائنوں میں ساری زندگی کا ہنگامہ سمیٹ دیا گیا جسم اور روح سے مل کر زندگی کا وجود اس دنیا میں آتا ہے اور پھر جسم جدا ہو جاتا ہے روح جدا ہو جاتی ہے جسم مٹی ہو جاتا ہے روح چلی جاتی ہے قبرستان میں جا کر دیکھیں کچھ نہیں پتہ چلتا کون دولت والا کون پیسے والا تھا کون حسین تھا سب مٹی ایک جیسی ہے سب پر ایک جیسی ہوا چلتی ہے پیدا ہوتے ہیں ہم ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے مر جاتے ہیں نماز پڑھا دی جاتی ہے تو کل کیا زندگی ہے جتنا اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ اتنی چھوٹی سی زندگی تو اس کی اہمیت بھی بس اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی اس قابل ہے المالو بلبنہ زینہ تو الحیات دنیا مال اور بیٹے مال اور اولاد یہ تو بس دنیا کی زندگی کی زینت ہیں والباقیات و صالحات و خیرن در رب کا و عملہ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا مال تو گھر تک رہ جاتا ہے اولاد قبرستان تک آتی ہے لیکن قبر کے اندر تو نہ مال آتا ہے نہ اولاد نہ ڈیزائنر کلوز آتے ہیں نہ کسی کا ڈیزائنر کافن ہوتا ہے بہترین باتھ رومز ہوں سب اس لکڑی کے تختے پر ہی نہاتے ہیں کیسا بھی عمدہ لباس پہنتے ہوں سب ایک جیسا کفن پہنتے ہیں چاہے مرسیڈیز میں دنیا میں پھرتے ہوں سب میت گاڑی ہی میں جاتے ہیں قبرستان اصل چیز جو سجاتی ہے انسان کو قبر کے اندر تو وہ اس کے امال ہیں اعمال کے ساتھ ہمیں دفن ہونا ہے ہم سب اپنا اپنا سوٹ کیس پیک کر رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ ہم نے کیا رکھا ہے سوٹ کیس کے اندر کہیں سانپ بچھو تو نہیں بھر رہے وہی وہ نکل کر آ جائیں گے قبر کے اندر اللہ کی رحمت جمع کر رہے ہیں اللہ کی رحمت آئے گی قبر میں تو جو چیز جس کی زینت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کو سجائیں اولاد کے پیچھے دنیا کے پیچھے نمازوں کو مت ضائع کریں ان کو خراب مت کریں اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں انہی سے امید لگانی چاہیے یہی کام آئیں گی وہ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ الجبال الْأَرْضَ الردارزا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ فلم مِنْهُمْ من ہم <أَحَدًا> فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو ظاہر پاؤ گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کر دیں گے کہ ایک بھی نہ چھوٹے گا آ گیا قیامت کا دن چلے گئے دنیا سے وہ اردو الا رب کا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے آپ امیجن کریں اپنے آپ کو آگے قیامت کے دن ہم سب لائنوں میں کھڑے ہیں ایک کی ہی باری آئی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو جنت میں ڈال دیا گیا ایک کی باری آئی اس کے کیا اعمال نکلے فرشتے آندے منہ گھسیٹ کے جہنوں میں لے جا رہے ہیں ہمارے دل دھڑک رہے ہیں کچھ نہیں پتہ کہ ترازو کس طرف جھکنا ہے اب میرا نام پکارا گیا آ جائے اب اس کا حساب کتاب ہونا ہے اکیلے جا کر کھڑے ہوں گے تنہا کوئی نہیں پاس ہوگا یہ جو آج جان چھڑکنے والے رشتہ داروں کی وجہ سے ہم گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں کوئی نہیں آنے والا بچانے کے لیے لق تم و نا کما اول لو دیکھ لو آ گئے نا ہمارے پاس جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا تنہا پیدا ہوتا ہے تنہا مرتا ہے اللہ کے سامنے بھی تنہا ہی ہوگا بلزام تم اللہ موا تم نے تو سمجھ رکھا تھا ہم نے تمہارے لیے وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ودے الکتاب آمہ علامہ کھول کے رکھ دیا جائے گا اب دیکھیں کیا نکلے گا اس میں سے ہم جب گناہ کرتے ہیں تم کتنے ایکسکیوز بنا لیتے ہیں نا یہ مجبوری ہے یہ ضرورت ہے سوچی کہ یہ ایکسکیوزز کیا اللہ کے سامنے بنا سکیں گے کیا اللہ یہ بہانے قبول کرے گا فطر المجرمینہ مشفقین تو تم دیکھو گے مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے مما فی ہی جو اس میں ہوگا وہ یقولون اور وہ کہیں گے یا وہی لطن ہائے ہماری شامت مالی عادل کتاب یہ کیسی کتاب ہے لا یغر و صغی رتاؤں ولا کبی رتن اللہ آص اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی حرکت نہیں چھوڑی مگر لکھ لیا اس کو ہم تو آج بڑے بڑے کاموں کو کہہ دیتے ہیں کہ ڈزن میٹر کوئی نہیں فرق پڑتا ریلیجنز اے پرسنل میٹر نماز پڑھو نہیں پڑھو ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس بس بی ہیپی be میری انجوائے یور سیلف یو اونلی لو ونس ایک ہی تو زندگی ہے کھاؤ پیو ایش کرو خوش رہو اس دن کہیں گے کہ بڑی بڑی باتیں ہم تو جن چیزوں کو سوچا بھی نہیں کرتے تھے جن کے بارے میں وہ بھی لکھ لی اللہ نے اس کے اندر وہ وجہ دو ماں اور وہ پائیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا حاضر ولا یرم و ربو کا احدہ اور تیرا رب کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا ایک ایک چیز اگزیکٹ اکاؤنٹ ہوگا نائنٹی نائن دفعہ جھوٹ بولا تھا یا 100 دفعہ سو دفعہ سبحان اللہ پڑھا تھا یا ایک دفعہ فرق پڑ جائے گا ہو سکتا ہے چھوٹی سی ایک نے کی ہو جو آلموسٹ ہم نے نہیں کی تھی مثال کے طور پہ سلام کرنا کسی کو یا والدین کو مسکرا کر دیکھنا آلموسٹ ہم نے نہیں کی تھی کہ چھوڑو اتنی معمولی ہے وہی کام آ جائے گی اس دن اور جہنم میں جانے سے بال بال بچ جائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ چھوٹا سمجھ کے کیا تھا جس کو وہی پلڑا چکا دے اور جنت سے محروم ہو جائیں اللہ ظلم نہیں کرے گا ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا ہے جب آج ہمارے پاس مہلت ہے و افقل فسج و الا ابلیس یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ اجنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا اب کیا تم مجھ کو چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضروریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کرتے ہیں میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا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 سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے دعا کرے اللّہ اجرنی من النار اللہ ہمیں آگ سے بچا لے و لقتی حاضل قرآن کلِ مسَل و قان السان و اکثر شعیع ان جدلا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے واقعی انسان خود سوچے کہ اللہ کے کتنے احکامات ہم نے بغیر بحث کیے مان لیے سمے نہ و کتنی دفعہ کہا ہمارا رویہ تو ہے کہ سمے نہ نہ ہم نے سنا اور ہم نے سوال کیا کیوں ہم تو یہ پوچھتے ہیں اللہ فرماتے بہت جھگڑتا ہے انسان ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا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 اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے کس کو کہا جا رہا ہے سب سے بڑا ظالم جس کو قرآن سنایا جائے اور وہ منہ مو موڑ لے ہو سکتا ہے کسی کا دل پگھل رہا ہو قرآن کی آیتیں سن کر اگلا کہے بور مت کرو لیٹس ٹرینڈ بتاؤ کون سی مووی دیکھی کیا بورنگ باتیں کرتے ہو تم این ممکن ہے فی آزان فل تدن ابدا ان کے دلوں پر ہم نے گلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے وجہ کیا ہے غلطی کوئی بتائے تو ان کی انا پر چوٹ لگتی ہے نا ایگوسٹک لوگ ہیں قرآن تو انا توڑتا ہے ان کے ساری پیدا کرتا ہے جو انا پرست ہوتے ہیں وہ وارننگ کو کرٹیسزم سمجھتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں کوئی خبردار اگر ان کو کرے تو تنقید سمجھتے ہیں خفا ہو جاتے ہیں وہ رب کلغفوردُ الرحمٰ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 اور ان میں سے ہر ایک ہی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے آگے چونکہ قصہ کنٹینیو ہوگا سولویں پارے میں تو ان شاء تعالیٰ پھر ہم اکٹھا ہی اس کو کریں گے ولاخر و داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین دعا کر لیجئے